پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا بعد لنا <تصفيق> وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے ربنا انك جامع الناس اليوم ریب فيه ان اللہ لا ان ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ان عنهم ولا من بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں قوب ان کا انجام آل فرعون اور ان لوگوں کا سا ہوگا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا انہیں پکڑ لیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے فروسون جہنم و بل حد اے نبی جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجیے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے ہانکے جاؤ گے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 تحقیق تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جو بدر میں باہم ٹکرائے ایک گروہ اللہ کے راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا وہ کافر ان مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے ظاہری آنکھوں سے اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے قوت دیتا ہے بے شک اس میں مقصد بے شک اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں اور یہ پیشگوئی جلد ہی پوری ہو گئی چنانچہ بنو قینقاع و بن نظیر جلا وطن کیے گئے بنو قریضہ قتل کیے گئے پھر خیبر فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا بحوالِ فتح القدیر پھر بعض نے اس کے برعکس ترجمہ کیا ہے یعنی مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے دونوں صورتیں صورتوں میں مسلمانوں کی مدد کرنے ہی کا اس بات ہوتا ہے پہلے ترجمے کی روح سے کافروں پر مسلمانوں کا روپ تاری ہو گیا کہ مسلمان ان کو دو ہزار نظر آئے دوسرے ترجمے کے روح دوسرے ترجمے کی روح سے مسلمانوں کے حوصلے میں اضافہ ہو گیا کہ ان کو کافر ہزار کے بجائے 6 یا سات سو کے قریب نظر آئے بعض صاحبہ نے اس کی تعمیر اس طرح سے کی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تین سو سے کچھ اوپر یا تین سو تیرہ تھی انہیں کافر چھ سو اور سات سو کے درمیان نظر آئی تھی انہیں کافر چھ سو اور سات سو کے درمیان نظر آتے تھے آن حال یہ کہ ان کی اصل تعداد ہزار کے قریب تین گنا تھی مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا اپنے سے تین گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مروب ہو جاتے جب وہ تین گنے کی بجائے دو گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت اس وقت تک تھی اس وقت تھی جب دونوں گروہ جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئے جبکہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہر ایک لڑائی کے لیے تیار ہو جائے بہوال تفسیر و ہدۂ کروح الرحان یہ تفسیر سورہ انفال آیت نمبر چوالیس میں بھی بیان کی گئی ہے یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی دوسرے یہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا لیکن کفار مکہ اپنی طاقت و کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر میں یہ پہلا مارکہ برپا ہوا تیسرے اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی چوتھے اس میں کافروں کو عبرت ناک شکست ہوئی جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے ثم اللہ <سؤال> تعالیٰ فرماتا ہے زين للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب لوگوں کے لئے خواهشات نفس کی محبت مزین مطلب پرکشش کر دی گئی ہے یعنی عورتوں کی بیٹوں کی سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں کی نشان لگے عمدہ گھوڑوں کی مویشیوں کی اور کھیتی کی یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے قُلْ اَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خالدین فیہا و ازواج متحرہ و رضوان من اللہ و اللہ بصیر بالعباد اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ان سے بہتر چیز بتاؤں پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف تو اشہوات سے مراد یہاں مشتحیات مشتحتن ہیں یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں اس لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے بشرط یہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے ان کی تزیین بھی اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہے اِنَّا جعلنا مَا عَلَى الْأَرْضِ <لِنَبْنُوَهُم> ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خب بہلیہ النساء والطیب بہوال مسند احمد تیسری جلد صفحہ نمبر 199 عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک ایک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر مطاع قرار دیا ہے خیر متاع دنیا المرات الصالحت اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زیادۂ آخرت بھی ورنہ یہی عورت مرد کے لئے سب سے بڑا فتن ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں ترقت وبعلی فطنت ابرج مینس بہار صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار مطلب میرے بعد جو فطنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا مضر فتنہ عورتوں کا ہے اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا و تکثیر نسل ہے تو محمود ہے ورنہ مضموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تزوج الولود فإنی بكم الامم يوم تجلود مطلب بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا اس آیت سے رہبانیت کی بھی اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی بھی تردید ہوتی ہے کیونکہ البنین جمع ہے مال و دولت سے بھی مقصود قیام معیشت سلا رحمی صدقہ و خیرات اور اسے امور خیر میں خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے ورنہ مضموم گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہیں اور اگر مقصود محض دنیا کمانا اور پھر اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی القناطیر قنطار مطلب خزانہ کی جمع ہے مراد ہے خزانے یعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت المسوتو وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں یا نشان زدہ جن پر امتیاز کے لیے کوئی نشان یا نمبر لگا دیا جائے بحوال فتح قدیر و ابن کثیر پھر اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں جس کے مستحق اہل تقویٰ ہی ہوں گے اس لیے تم تقوی اختیار کرو اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین و دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے پھر پاکیزہ یعنی وہ دنیاوی میل کچیل حیض و نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی اس سے اگلی دو آیات میں اہل تقوی کی صفات کا تذکرہ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفيق> الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار الذين يقولون ربنا اننا امننا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار مطلب جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے پس تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ سے آگ کے عذاب سے بچا اصریقین اولقونی تھین اولمستری صابری نو صعدین اول قونی تھین اولموفقین اولمسترین نبل اصحق اس آیت کا مطلب ہے یہ لوگ صبر کرنے والے سچ بولنے والے حکم بجا لانے والے خرچ کرنے والے اور شہری کے اوقات میں بخشش طلب کرنے والے ہیں شہید اللہ هو اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے در حال یہ کہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے اس کے سوا کوئی مبود نہیں وہ انتہائی غالب خوب حکمت والا ہے إن عند اللہ الاسلام شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لیے اختلاف کیا کہ وہ باہم ضد اور حسد رکھتے تھے اور جو کوئی اللہ کے آیات کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی بہوالِ فتح القدیر فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ کا ذکر فرمایا ہے تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہے جو کتاب و سنت کے علم سے بہراور ہیں بہوالِ فتح القدیر پھر اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم پر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اب محض یہ عقیدہ رکھنا اب یہ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کر لینا یہ اسلام نہیں نہ اس سے ہی نہ جات آخرت ملے گی ایمان و اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے ہیں اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نبي صلى الله عليه وسلم كي رسالة بوري إنسانية كليها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كهديجيه إلوغو ما تم سبك طرف اللا كرسولهو نزل برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کے تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہو اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری کے ہاتھ میں میری جان ہے جو یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنیں پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے پھر ایک حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ اور حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے جو یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنیں پھر مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 153 مزید فرمایا وعضت ولاسودی بہوال مسند احمد پانچویں جلد حدیث نمبر ایک سو پینتالیس و صحیح مسلم حدیث نمبر ایک باون میں احمر و اسود مطلب تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر بھیجا گیا ہوں اس لیے آپ نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی بہوال ابنی کثیر پھر ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دن کے ماننے والوں نے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا مثلا یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں پھر وہ اختلافات بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا اور جس کی بنا پر یہودی و نسرانیوں کو اور نسرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے تم کسی چیز پر نہیں ہو نبوت محمدی اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اسی ضمن میں آتا ہے علاوہ ازیں یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے محض حسد اور بغض و انات کی وجہ سے تھے یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنی محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے تاکہ ان کے ان کی ناک بھی اونچی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے افسوس آج بعض علماء ان ہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہے ہیں اللہ و ایانا پھر یہاں ان آیتوں سے مراد وہ آیات ہیں جو اسلام کے دين الهي هنا بردلالت کرتے ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فَإِن حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعًا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَال اے نبی پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجیے میں اپنا میں نے اپنا سر میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے اور میرا اتباع کرنے والوں نے بھی اور ان اہل کتاب اور ان اور ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے اور اگر منھ مو موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے بے شک جو لوگ اللہ کے آیات کا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں نبیوں کو نہ قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا انہیں اللہ کی کتاب کی طرف سے بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک گروہ منہ مو موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والے ہیں ذلك بانهم قالوا لا تمسنا النار الا ايام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون <تصفيق> یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی اور ان کو ان کے دین کی بابت ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں فقی بفی اوفیت لا و پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرقین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے پھر یعنی ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف نبیوں کو ہی انہوں نے نا حق قتل نہیں کیا بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے یعنی وہ مومنین مخلصین اور دایان حق جو امر بالمعروف اور نہیں عن منکر کا فریضہ انجام دیتے تھے نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت و فضیلت بھی واضح کر دی پھر ان اہل کتاب سے مراد مدینہ کے وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی اور وہ اسلام مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکروح سازش سازشوں میں مصروف رہے تا آن کے ان کے دو قبیلوں کو جلا وطن اور ایک قبیلوں کو قتل کر دیا گیا پھر یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز و عراض کی وجہ ان کا یہ ضام باطل ہے کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے اور انہیں من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فریب میں ڈال رکھا ہے پھر قیامت والے دن ان کے ان کے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا کسی پر ظلم نہیں ہوگا و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد وال اجمعین